اللہ من شروع خسر ومن سجد أرامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يهده فلا هادلنا وأشهر للا إله إلا الله وأشهد أنه محمدا محبق ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا فاردي ولا تموتن إلا أنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رضاكم الذي خلقكم ناس واحده واصرف منها رزقها وبخت من مال جارا كثيرا وفرشا واتقوا الله الذي شاء أن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويظهر لكم ضميركم ومن يدع الله ورسوله فقد طاب صوزا عظيما أما بعد فإن قيل ريك حزار الله وقيل الهل يجل محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور الحدثاتها وكل مهدثة منها وكل بنات مضررانا وكل ورانة في النار فعوض من و لكم سنن من و محترم شام کی نوجوان ساتھیوں یہ سورت ان ساتھی پایا کی گئی ہے جو آج بدے کا موضوع ہے اللہ رب العادی نے تمام لوگوں کو پیدا کیا رما فرق البین صلی اللہ علیہ ہم نے تمام دنیا کے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا پھر اللہ رب العالمی ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہر قسم کی نعمتوں سے ماتھان مار کیا یہ زندگی دنیا میں زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالم نے سب ہمارے لیے مہیا کیا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم رکھتا ہو اور اس قدر انعامات دیے عبد الفواتے ہیں میرے بندو ہم نے تم پر کتنے احسان آج ہیں اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو تمہارے تمہارے قدرت کے باہر ہے کہ تم میری نعمتوں کو بن سکو شمار کر سکوانی تم نیا بات گیا ہیں اللہ رب العالمین یہ سامنے ہمارے اوپر انعامات کر کے ہمیں کر کے اس دنیا کو جو بسانا ہے تو آج غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے ہے اللہ سے کیا مقصد ہے اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں ڈالی ہمارے ایسے علاقے میں رہتے ہیں یہاں ایک اگر مانا پڑھتا ہے ویزا لینا پڑھتا ہے مقصد کیا کرنا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا میں ہمیں اللہ نہیں کر ہم سے اللہ کا کچھ اس کے میں تو مطالبات ہو گئے ایک بڑا مطالبہ تو بھی ہے واضح کر دیا ربال میرے شاید ماننا کی فرق اللہ دیوں, ہم نے انسان اور جنگا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اسی لیے کسی نے کہا جو سکارے ہیں جان پیدا کیے تیری وفا کے واسطے یہ کاج جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے انسان سوچے کہ رب نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہمیں کیا جانتا ہے ایک بھی ہماری عبادت صرف اللہ بہاد العاشریف کے لیے ہو ہمارے اندر تو خیریت اس کے بعد اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہم سے طلب پڑھتا ہے نمبر ایک اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہر قسم کے راستے ہم واضح کر دیا ربر کی شرک کی برابر کی گمراہی کی ہدایت کی توحید اور شرکت کی ساری چیزیں اللہ تعالی ہم تمام انسانوں سے چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کریں آپ کو اختیار ہے اختیار ہے ایک آپ کی چاہ ہے اور ایک اللہ نقوال آدمی اللہ نقوال آدمی پیدا کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا ان شرحی علی معاشرہ کروا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر صلاحیت دی اچھائی کی برائی کی فال ہم اب انسان کی مرضی شاہ امر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے قبر رہے امان شاہ پھر ایمان کپور ہوں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادار بندہ بنے یا نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے بے جی بندے ہدایت کیوں ہدایت ہی عمل ہے جو انسان کو رکھتے ہے اور اب سے بات کرا دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالی ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم سے ہدایت کہ میرے بندوش ہدایت قبول کرو اسی ہدایت کے لیے مختلف بخش اللہ نے ہمارے لیے بیان کیے نمبر ایک ہمیشہ ہدایت کی دعا ہونی چاہیے کیوں ہم جانتے ہیں بھائی یہاں ہاں دلہ اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ کر اسے کوئی ہدایت ہے نہیں رہے اسی لیے اللہ سورتہ قرآن پار سے پہلی سورت اللہ تو ہمیں الحمد نعبد و نام کریم اس کے بعد انسان سب سے طرف کرتا ہے سب سے پہلی چیز انسان کی تاریخ تنگی ہم شنا چتریائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز بنتا کی طرف کرتا یہاں فل سکی ہے اللہ نے دعا کرنی چاہتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے یہ ہے اسی لیے اس بدی لکشمی نبی رہا بندہ ریمان کو پڑھتا ہے ارے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سال فرشتوں سے کہتا، فرشتوں، رب دی، میرے بندے کو دیکھو میرے بندے کو سوچو اس نے میری کتنی بڑی ہمد میر کی جب کہنا پانی کر رہا ہے جب بندہ کرتا ہے है پیو گی تین تو اللہ سلام کے دیکھو مچھی میرے بندے نے میری کتنی بزرگی اور کتنی چڑیائی فراہم کر دی تین آئے بندے کے پی جب بندہ کہتا ہے یا کرا دو اللہ مانا مانا بناتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا درمیان ہے یا کرا دو اس جملے سے بندہ وعدہ کرتے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور عبادت نہیں کرتے اور دوسرا جملہ وہ سے بندہ وعدہ کرائے اللہ جب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اپنی مشکلات میں سے آپ ہی کی مدد مجھے چاہے کسی اور کی مدد کریے تین تینوں کی دعا کرتا ہے تین آئے میرے لیے چوتھی آئے میرے بندے کے رہن کہا ہے یہ تقیب میرا مقصد مان رہا ہے میرے بندے ہم سے جو کچھ ماتا میری سب اس کو دیکھا بہت <تنی> دی بڑا گھر ہوتا ہے ایک دوا مانگتے نمبر دو اللہ حرکی ہدایت کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے ہمارے پاس ہم دیا دیتے ہیں اور سب سے آخر میں آخری نبی محمد سمپنسلم کو بھیجا مطالع کا مزاق ہوتے ہیں بتاتے ہی ہی ہیں اور ہدایت کی طرح براتے ہیں اللہ کا ایک تو دو, دو مانگنی ہے نمبر تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج کر کے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کیا ہومان بل نام کل کتاب اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کو بھیجا اور کتاب کی اور اس کتاب کو بیان کرنی اس کی تفصیل اس کی وضاحت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ میرے بندوں کو میں جو کفر و شرک کا ہے جوراکار اور ہدایت ہے آپ اس کتاب میں چلے لوگوں کو ہدایت کی راہ بتا دیں اور ہدایت کی کے راستہ اسی لیے مشہور جو لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دیتے ایک میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ہم سب لوگ ہدایت پر ہیں کیوں یہی اللہ تعالیٰ کو بحبوب کا راستہ ہے نمبر دو اللہ خور آدمی ہم سے یہ دوسری چیز مطابق کرتی ہیں کہ انسان دین کا مہن اور دین کی سمجھ حاصل کرے اس دین کا عمل کرے تو علم کی روشنی ہے نماز پڑھ رہا ہے علم کی روشنی ہے سکھا دیکھتا ہے علم کی روشنی ہے یہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو کہا جاتا ہے جب انسان کے پاس علم نہ ہو تو اڑی کر رہا ہوں پر جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے اس لیے اس ہونا ضروری ہے اللہ عظمین نے اپنے آخری نبی وہاں پر صلاحی و رجمہ بھیجا ان کر کے بھیجا پہلی وہ شکر لے کر کے یہ الگ ہر کر نہ روکے کی تھی نہ نماز کی تھی نہ جہاد کی تھی نہ کسی اور عبادت کی تھی سب سے پہلی وہ اللہ رب العلمی کیا وہ تعلیم و تعلق کی تھی ربی حرض آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس شرط نے آپ کو پہلام کیا ہے اپنے خالف مالک رات کی پہچان ہونی چاہیے اسی لیے اللہ رب العظمین دنیا میں اپنے نبی کے آنے کا جو مقصد مانا ش أي تيد مس هو الذي مع قلو الجنا ررسول مه ي عليهش إلى الأ والذكه ولوعلمعلمهم المتاب الككممة وإ كما من الكبر بطرااب الملي أن ت ن نبی کو بھیجا ہمارے نبی آ کے چار ذمے داری ان کی اللہ کے قرآن کی آزاد نبی لوگوں کو سنائیں گے نمبر دو، ہوا یو ہی؟ اس کا کفر سے برائیوں سے ان کے دلوں کی ماں کو پاس کریں گے نمبر تین وہاں کتاب کی تعلیم دیجیے قرآن سات سمجھائیں گے اس کا ستیہ اس کی تعریف اس کی سبق کو حصہ حکمت گے اور نمبر چار pues کی تعلیم دیں گے اسی لیے نبی رہا اے لوگ سبق یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو جن میں لے کر بھیجا ہے اس کو سیکھو اس کو پڑھو اس کو پڑھاؤ اللہ اللہ کی سمجھ دہ ہو رہی خیر جو پکتے ہیں وہ جب کسی گندے ساتھ اللہ خیر کا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ समझ کیا دین کی سمجھ دین کا علم دین کی تفصیل یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ یاد رکھے یہ علم حاصل کیسے ہوگا دین کی سمجھ حاصل کیسے ہوگی اللہ بچے نے بھی بڑے تعلق اے لوگ یہ علم جو ہے خردے کے نہیں سننے سے نہیں اس کے لیے سپڑنا پڑے گا تعلق ان میں جو ہے سیکھنے کے اس سات سیکھو گے تو صحیح مارے گا اسی لیے نبی رہس پراشن کی ساری زندگی ہے سکھ رہے اور ہر عدیت کے اور بڑی رقم دلاتے تھے صحیح حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت نبی رہے پراشن کی ساتھ مان لے کے اندر آگاہ ایک دن نبی رہے پراشن مسجد میں گئے تھے لوگوں کو دن سکھا رہے تھے دن کی باتیں ہو رہی تین پکڑ کے جا رہے تینوں نے دیکھا کہ مسجد میں اپنا راستہ بند کیا سرک کیا جہاں جانا تھا مسجد میں آ گئے اور تینوں میں آنے کے بعد تین کے ساتھ سمجھ جہاں تم دیکھ رہے بیٹھنے والوں کو کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر تینوں ساتھی اسنان کیا اور ایک एक کئی بیٹھ نہ کنارے آگے تاکہ گاؤں سے سنے ساری باتیں یاد کرے دل کے شوق میں اور دور بیٹھنے کے بجائے جہاں رسول کے پاس آ کے بیٹھا دوسرا کوئی آپ کے جہاں سے سوچتا ہے آگے بڑھتے چاہیں گے تو لوگ کہ آیا ہے سواد میں اور بیٹھتا ہے آگے مارے خیال کے بیٹھ گیا اور واپس بھی کی نہیں کیا یہ تو خریدے لیکن تیسرا جو ہے اس نے اور اپنا کردار رہتا ہے وہ دیکھا کچھ کھڑے کھڑے سنا پھر جی اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اور کامیاں بیٹھ کے دیکھنا سکھانا دنیا میں کوئی انداہا نہیں ہے کی ہی اور مسجد سے نہیں کہا واپس کرا دیا نقشے ہی تو سنام دیا اپنے گفتگو مکمل کرنے کے بعد تمہیں لوگوں میں تمہیں تین آدمیوں کا کستا سناتا ہو نمبر ایک آب اے, اے انسان اللہ کے قریب نبی کے قریب سیکھنے کے لئے نبی کے قریب آنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بنا لیا اللہ نے اس کو اپنا لیا اپنا بنا لیا اللہ نے پنہ کے بھی اپنے سے توڑ لیا اپنا دوسرا واپس جانے سے سرماتا ہے اللہ کے حصور کی مدد اللہ کی باتیں ہوں نبی کی باتیں ہوں نبی سکھنا رہے ہوں اور آ کر کے واپس چلے جائیں یہ ایک بڑی بے گڑتی کی بات ہے اللہ سے سرماتے ہیں وہ واپس جانے سے ہرا کرتا ہے تو اللہ نے سوچا میرا بلا کی میرے بھی حیا کرتا ہے اس کو بھی اپنی بحنتوں سے میرے حکومت میں نہیں کر سکتا لیکن ہاں تیسرا اب سارے تو ہوں جیسا اس کی بدرسی تھی تو او رہا سیکھنے سے راس دیا نبی کی مرضی سے رات لیا اللہ کی باتیں نبی کی باتیں سننے سے رات کیا دن سیکھنے سے راج کیا تو آ رہا بندہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اراد کر لیا محروم کر دیا میرے بھائی دیکھ سیکھنے کی کوشش اور جب انسان دن سیکھتا ہے دین سیکھتا ہے تبھی ہوئے بات ساری چیزوں کا جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کرتی نمبر تیس میرے خیال بڑی اہم چیز اللہ سے کیا کہہٰ نے جو رکھنا چاہیے اس کی آسان تھی پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سب سے آسان آپ اسے سمہا اللہ نے مجھے دین ہنیف اور سمہارے کر کے ملے کیا مطلب ایک دین ہنیف ہے بارش کی سو فیصد حق ہی حق ہے بہت ہی آسان دین ہے اے اللہ نے مجھے دین لے کر کے بھیجا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اتنے آسان بھی پوری کائنات کے اندر نہیں ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم نے دین آسان بنانا ہے تو میرے بندے دین کو مشکل نہ بنانے اتنا یاد رکھنا اللہ نے دین کو آسان بنایا چاہے کہاں ہے جڑی ہوا کوئی مسرا رمضان کروں کا فرق کرا دیا اللہ لیکن فرمایا فرق تو ہے اگر تو آفر ہو بیمار ہو روزہ رکھنے میں تکلیف ہے کدا کر لینا پانچ وقت کی نماز فرق ہے زہر کی چار رکان اصر کی چار رکان مدرس کی تین رکان ایسا کی چار رکان اللہ کی نماز پڑھو ایک رکش پھوٹا نماز پڑھتی لیکن ہم نے کہا اگر سفر میں ہو تو چلو چار رکار والی نماز آدھی پڑھو جب بھی ہم کو دور کر دیں گے دن بھرا نے سانس خراب آپ راستہ پکڑ کے پوجا نہیں بھولا رہی. ایک شہادی کلاس میں تکلیف ہے نماز پڑھ رہی لیکن تکیا کو اٹھا کر کے خود سر نہیں کرتے بلکہ تکیا ویسے کھڑا کر کے سیکھ لگا سر پہ پیشانی کر سننا میری آنکھ میں بے انتہا تکلیف ہے سرتے میں جاتا ہوں تو معلوم کرتے آ جائے گی بڑی تکلیف ہے اللہ کو میرے ساتھ مارا تکیا پھینک اور میں دیکھو اگر تکلیف ہے تو جتنا جھک سکتے ہو گردر اتنی ہی جکانا جہاں تکلیف ہو وہاں کیا جانا پڑھا شہید فصل کھڑے ہو کر کے نماز تھوڑوں کو سجے کے ساتھ فہد ہم لگ اگر کھڑے ہو کر کے تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ اگر بیٹھنا بھی ناممکن ہے تو لیٹ کر کے پڑھ اگر لیٹ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے فصو میں اپنی آنکھوں کے چھ سب پڑھنا اور گئی شروع میں دن لیکن اللہ چاہتے ہیں میں نے اپنے بندوں پر دین آسان کیا اپنے نبی کو رحمت بنایا یہ دین دین رحمت ہے تو میرے بندوں خبردار اس دین کو مشکل دین نہیں بناتا اور مشکل کیسے بنتا ہے کیسے بنتا ہے نہ طرح طرح کی یاد کرتے ہو تو دن مشکل ہو جاتا ہے باپ دادا کر بھاج کے دن مشکل ہو جاتا ہے بالکل آسمان عبد الرمان جی کا ہوتا رہا مزید میں شادی کر کے نبی کو بھی بتا لیں شادی کر کے نبی کو بتا نہیں لیکن رسول روحانی میں ہمارے یہاں سب سے مشکل چیز کیا بن گئی ہے ہم نے مشکل کیا اس لیے مشکل نہیں بنایا ہم نے مشکل بنایا ہر ایک مقابلہ کرنا ہے ہر چیز کرنا ہے اور ہم چیز کو کیا بنا دیتے ہیں مسجد نمازیں آج ہمارے سلاد سلاد پتا نہیں کتنی نمازیں آج آئے سالمان کی پندرہویں تاریخ تو رات بھر نماز نورت نماز لگا دیئے عمر کی دو رتار نماز لگا دیے عشق کی دو رقار نماز اللہ کے بندو یہ سیدا کے پورا اسلام کس لیے مقابلہ کرتے ہو نے مشکل بنایا بناش کی دیکھیے قوم کے اسمربھاس کے دیکھیے اپنے کلچر اور سفاق بکاوٹ کے دیکھئے دی دی اور نبی میں ہر طرح طرح کی وغیرہ ہر ان تمام چیزوں کو نکال کر کے ہر کر کے ہم نے کو اتنا مشکل بنایا کہ آج انسان سوچتا ہے اسلام سے مشکل کوئی چیز ان طرح کی این سب ہم سب کا کی, سامنے بھی کی دی ہو گئی اللہ تعالی ہمیں چاہیے کیونکہ باپ دادا کے رسمرواد یہ دیر کو مشتب بناتے ہیں اسی لیے لو کل لوگ امت کے لیے تین آسان بات اپنی سدھانت طرح طرح کے ریف کو بدلے کر کے اس نے دین کو مشکل بنایا اللہ سب کے لیے تین آسان بنایا نمبر چار اصل انسان اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں ہمیشہ اصل انصاف اے لوگوں اللہ لوگوں کو پرزور نہیں اے لوگوں اللہ لوگوں کو کوئی ہرا سکتا ہے اللہ کے بعد حضرت صدیق علیہ ارشاد فرماتے ہیں فلا سلام علیکم اے میرے فاطمہ کے مانو میرے نبی کی سچ کی اللہ تعالیٰ ہیں ہم نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا, جس کی کرنا حرام کر بھی حرام کیا%. اور تمہارے حد نے وہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے اگر شان احسان آخری نبی محمد کی پیشت کا اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ بھی بنایا کہ اللہ ہے ختم ہو جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ میرے گھر مجھے تمہارے درمیان اسی لیے میں محبت بنا کے کہ تمہارے درمیان دونوں کو بچا کے ہر روز کا جھنڈا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کو لکھنؤ الحمد للہ پانچ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ, اللہ چاہتے ہیں شہن لگا ہوا ہے بالکل پیچھے ایک لمحہ کے لیے آپ کو نہیں یہاں بھی ایک اللہ ہیں لیکن شیطان رب کی نافرمانی کروا دیتا ہے کبھی کبھار شیتان گالی بار بلہ پلا کسی بندی شیطان گالی مارک میں چاہتا ہوں گماہ کروا لور میرے سامنے توبہ oh. اب بتائیں سوبارے ماہ اتنے بڑی اتنا بڑی مہربان ہونا چاہتے ہیں تین مرتبہ آج دنیا میں تین مرتبہ تین غلطی سے زیادہ کوئی ماہ نہیں پہلی مرتبہ بھائی آئندہ نہیں کرنا تمہارا پھر غلطی کیا اب آئندہ کرے گا تو فیل نہیں تیسری موقع پھر ہوا بھائی نے تین چانس دیا وہ کوئی چوتھا چانس ہمارے پاس ہمارے تمہارے بے انسان وہ تو بندوں کو سے تین چانس دیتا ہے اور اوپر ربوانا اللہ سماتے تھے بندہ سو کرتے کرتے تو تھک جاتا ہے لیکن معاف کرنے سے کبھی نہیں کرتا یہ رب کا معاملہ بس رب یہ چاہتا ہے شیطان نے گناہ فرمایا بنا ہوئی اپنے گناہوں سے احساس کر کے رب کے سامنے توبہ استفار کر لو رب چاہتے ہیں کہ نام امال میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ اس کے احساس سناتے ہیں وہ اللہ تمے تم اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے لیکن مشکل ہے تم توبہ کرتے ہی نہیں گناوں کے احساس ہوتا ہی نہیں در ہمیں سب کو توبہ کرنے والا ہے یہ بھی اللہ فرمایا دنیا کا کوئی انسان تین ہوا معاف کرتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا رب ہی ایک احساس ہے ہزاروں مرتبہ توبہ کرو توبہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں کیا میری لاپرواہی کرتا ہے یہ احساس کرتا ہے یہ رو کا قدم ہمیں چاہیے کہ غلط کریں نمبر چھ الر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم انسان میں لڑتے ہیں کبھی نبی میں کبھی باپ بیٹے میں کبھی تو پڑوسی میں کبھی بھائی بھائی میں کبھی امام اور مقتی میں کبھی مؤثر اور تو محلے کے لوگوں میں یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے اللہ چاہتے ہیں کہ لڑائی کو باقی نہ رکھو بدلہ نہ دو بلا بدلہ نہ دو بلکہ معاف کر دو کو اے نبی ساری زندگی گزر گئی اللہ کے نبی بھی نہیں ساری بزر ہم نے لیا اور الش راج اللہ تعالیٰ چاہے نہیں ہم بندے کو جتنا دے دیں بندہ کوشش کرے محنت کرے جتنا ہم دے دیں شکایت نہ کرے اس پر بندہ کیا جائے اور اللہ نے جتنا دیا آپ نے اس پر کھڑا کیا اور خوش ہے اللہ تعالی میرے حق میں جتنی اولاد جتنی شہر جتنا مارک جتنی صحت مار جتنی تندرستی میرے حق میں بہتر تھی میرے رب نے اتنا ہم دیا اس پر خوش ہے تو پھر اللہ ورسول کا فیصلہ سنو ویواد ماحول رب نے جتنا دیا اگر اس پر تو آتی ہے دا، دا، دا، دا، دا، رب تیرا جس کے نام سب کی برکت اس کی برکت سے تجھے سب سے بڑا مالدار اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے ایک آخری چیز اللہ تعالیٰ ہے کس کو دے گا یا جو سمجھے اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی کریں اللہ چاہتا ہے ہم وہی کریں ایک کو نصیب ہوگی بلکڑے اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے آم پر عمل کرنا چاہتا ہے میں اس کو تو اے کی میرے طرف آنا تو چاہو ارادہ کر میں تم کو اپنی طرف کو راج دیتا اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ورنہ میری طرف ایک بارش آتا ہے میں ایک نی بندر میرے پاس سرکل کی آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں انسان پہلے دل کے ساتھ اللہ کے قریب آنا چاہے اللہ مناتے ہیں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں کس پر جو میرے پاس آنا چاہے اور کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو اللہ کی مرضی ہو پڑھوں گا میری مرضی نہیں اوپر کی مرضی جب تمہاری مرضی رب کی مرضی سے نہیں ملتی تو تیری مرضی لا پورا بھی نہیں کرنا آج یہی چیز ہے ایک انسان برائی کا ارے بھائی سب اس سے حکومت نہیں چاہے گئی وہ مریض جو رب کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالی نفت کر اس کو اپنا دے اللہ ہم سب کو مل کے دوائیں جو بیمار ہو ساسولی جو مصروف ان کے ادا کرا دے جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور کر جو بیمار ہے اسے تعطیلیا کا جس ملک میں وہاں سے ریسون سیر خلیفہ اور ان کے عوام انسان کو ہر منا ہر آسم سے بتا دیں اللہ تعالیٰ ان کے وہ کام ہے جس نے آپ کی رضا کو ہر ایسے کام کو دیہات اور کے حد شیخ سلطان حقیقت التان کو اللہ ہر بھنا ہر آفر ہر کسی بن کے بچاتے اللہ ان سے کام دے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا کام پسند کی خیر ہے اور ہر ایسے کام کے ہاتھوں روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا مدد ہے فرمان اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ شہادت عثمانت رب اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سب مومان کا گہوارا بنا کے اور جہاں مسلمان ہمارے بھائی میں ہے اللہ تعالی کی عزت ان کی عزت ان کی عزت کے الله فرمان اللہ علاقہ وہ عیدال وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مَا بَقِيَ يَا أُمَّنَ اللَّهِ أَرُونْ وَنُقِرُّ اللَّهَ لِفُرْقِه وَنَعُوذُ لِسَلَامَتِكُمْ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَر